رسلم حبیبی کا سعیدینہ محمد المبارک وسلم اگر بریلوی حضرات آپ سے یہ کہیں کہ تم لوگوں پر حرم شریف کی علماء کا فتویٰ ہے اِیم حرمین نے آپ کو کافر کہا ہے تو اس بات کے دو جواب ہیں ایک تحقیقی اور ایک الزامی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ فیصلہ مقدمہ بہاول پر چھپا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ فتویٰ حرم کے علماء نے واپس لے لیا تھا تخیر کا فتویٰ ایک بات دوسری بات آپ ان کو یہ کتاب سامنے کر دیں کہ مکہ مکرمہ کا مشہور رسالہ ماہنامہ رابطہ تو الاسلامی ماہنامہ رابطہ العالم الاسلامی چودہ سو پانچ ہجری مارچ انیس سو پچاسی کا رسالہ اس میں یہ عنوان لکھا ہوا ہے البریلویت و بادل اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کہ قادیانیوں کے بعد اب کس کی باری ہے یہ حرم شریف کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بریلمیوں کے بعد قادیانیوں کی باری ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے حرم شریف کے علماء نے اگر فتویٰ ہم پہ لگایا ہے تو وہ فتویٰ واپس لے لیا ہے جو فتویٰ تم پہ لگایا ہے وہ تمہارا فتویٰ واپس کہاں گیا ہے اس کا ہمیں جواب دیا جائے ٹھیک بات ہے اب آئیے آگے حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ رہ پہ الشکال اور الزام کافی سارے ہیں میں ان سب کو نہیں چھیڑتا میں ان میں سے چند ایک کو چھیڑتا ہوں لیکن پہلے آپ کو تھوڑی سی تمید میں عرض کرتا ہوں اثر ابن عباس ہے کیا جس کی وجہ سے یہ اتنا مسئلہ بنا کہ اس کی تشریح ہم نے کی اور تشریح کرنے پر یہ سارے نادان کھڑے ہو گئے اثر ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو تفسیر در منصور میں منقول ہے خالق صبا سماوات ومن العرد مثلا اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سات زمینیں اور ہر زمین میں آدم علیہ السلام کی طرح آدم ہے نو علیہ السلام کی طرح نوع ہے اور انبیاء کی طرح انبیاء ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہاں محمد ہے ہر زمین میں اب بات اٹھی کہ اس روایت کا اگر معنی لے لیا جائے تو پھر مسئلہ خراب ہے حضور ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے اور باقی زمینوں کے اندر بھی اسی طرح انبیاء کا سلسلہ ہے تو ختم نبوت کا تو مسئلہ بنتا ہے قاسم العلوم والخیرات نے اس حدیث کی تشریح کی بریلویوں نے بھی کی بریلوی کہتے تھے اس حدیث کا مطلب بھی کوئی نہیں بنتا اس کو من گڑت موضوع کہہ دو گے ٹھیک نہیں لیکن مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے رسائل لکھنوی کے اندر اس پر دو رسالے لکھیں ہیں زجر الناس ان انکار اثر ابن عباس ایک یہ لکھا اور ایک اور رسالہ لکھا اس میں پورے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ روایت بالکل ٹھیک روایت ہے موضوع من گھڑت شاز وغیرہ نہیں ہے یہ اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے اور محققین کی توثیقات پیش کی ہیں کہ فلا فلا محقق نے اس پہ یہ توثیق کی ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اس کو شاذ یا موضوع یا من گڑت یا غلط نہیں کہا جا سکتا اب رہ گیا اس کا مفہوم تو کیا مفہوم ہو مختلف علماء نے مختلف مفہوم جب اس کو ٹھیک مان لیا اور پھر اس کی تشریح میں لگ گئے مولانا لکھنوی رحمہ اللہ نے فتح عبد میں مجموعۃ الفتو میں اس کی تشریح پہ بہت سارا زور دیا ہے کافی کچھ لکھا ہے آپ اس کے لیے مجموعۃ الفتو مولانا عبد الحمہ اللہ کا فتح اس کی طرف رجوع کریں اس کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا نے اس کے اوپر کتنا کچھ لکھا ہے بریلوی مسلک میں اس روایت کو ٹھیک مان لینا بھی ختم نبوت کا انکار ہے بریلوی کہتے ہیں کہ اس روایت کو اگر ٹھیک مان لیا جائے پھر ختم نبوت پر ایوان باقی نہیں رہتا اس کی میں آپ کو اشکالات ہے وہ اس میں سارے صاف کر دیے گئے ہیں وہ اشکال میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سید تبسم شاہ بخاری لکھتا ہے ختم نبوت اور تحذیر و صفحہ اکتالیس پر اس اثر کو صحیح ماننے سے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اور نذیر ہونے کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے وہیں ختم نبوت کے اجماعی عقیدے پر بھی زد پڑتی ہے صرف اس اثر کو ٹھیک مان لیا جائے تو ختم نبوت کا بھی انکار ہے اور حضور علیہ السلام کی نظیر کا بھی امکان پیدا ہوتا ہے ختم نبوت اور تذیر و ناز صفہ اکتالیس مولوی حسن علی رضوی لکھتا ہے کہ مولوی نقی علی خان کی رائے میں اثر ابن عباس کی صحت قبول کرنے کے بعد مولانا محمد احسن نلوتوی منکر خاتم النبی اب یہ دو آدمی جید عالم اپنے مسلک کے کہہ رہے ہیں اس اثر ابن عباس کو اگر ٹھیک مان لیا جائے تو اس سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے اس کے جواب میں یہ اس کی کتاب تھی معاسمت دیوبندیت جلد دو صفح چار سو اکاون اس کے جواب میں پھر یہ اچھا ایک اور بریلوی نے بھی لکھا ہے جسٹس محمد کرم شاہ کا تنخوی دی جائزہ صفحہ بارہ اثر ابن عباز کی صحت قبول کرنے کے بعد مولانا ننوتوی منکر خاتم النبی ٹھہرتے ہیں مولوی غلام نصیر الدین سیالوی بھی اٹھا اس نے کہا چلو میں بھی کوئی حصہ لے لوں آپ سارے جو لے رہے ہیں تو کوئی میں بھی کہہ دوں عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جیسا صفحہ 192 جل دیکھ وہ لکھتا ہے اگر نلوتوی صاحب ختم زمانی کے قائل تھے وہ اثر ابن عباس کی تصویب و تقویت کیوں کر رہے ہیں اگر ختم نبوت زمانی کو مولانا نلوتوی مانتے ہیں تو پھر اس اثر اس حدیث کو صحیح کیوں کہہ رہے ہیں اب آپ کو سمجھ گئی چار جیت بریلوی علماء کہہ رہے ہیں اس حدیث کو ٹھیک کہنا ہی ختم رگوفت کا انکار تو اس کے لیے پھر یہاں پوری ترتیب لکڑ کر دی گئی ہے کہ ایک ان کا مولویہ غلام رسول سعیدی اس نے کتاب لکھی ہے تبیان القرآن اس کی جلد نمبر بارہ ہے اور صفحہ نمبر بانوے پہ اس نے پوری باتیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بانوے ترانوے پہ لکھتا ہے امام حاکم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور ہے امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا حافظ زہبی نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بحقی نے اس حدیث کی کو دو سندوں سے روایت کیا ہے امام بحکی لکھتے ہیں اس حدیث کی صنعت حضرت ابن عباس سے صحیح ہے راوی مرہ کے ساتھ شاد ہے اور میں نہیں جانتا ابو الظحاق کا کوئی مطابع ہے کتاب الاصماع و صفح تین سو نبے تین سو انانوے طبیان القرآن جلد بارہ صفحہ بانوے سعیدی صاحب آگے لکھتے ہیں حافظ اماد الدین بن عمر بن کثیر شافی نے اپنی تفسیر میں سات زمینوں سے متعلق اثر ابن عباس کو امام بہکی کے کتاب و صفات کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کی صنعت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اچھا آگے دیکھو آگے ابن حضر اسکلانی کی تحقیق نقل کی ہے کہ انہوں نے امام ابن جریل کا اقتباس نقل کیا ہے جس میں انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے اور آگے علامہ اسکلانی نے فیصلہ یہ لکھا ہے کہ امام ابیکی نے کہا ہے اس عدیث کی صنعت صحیح ہے یہ مرہ کے ساتھ سیاز ہے علامہ سعیدی سعیدی آگے لکھتا ہے علامہ علی نے بھی سات زمینوں کی اسی طرح تحقیق کی ہے تبیان القرآن جلد بارہ صفہ ترانوے آگے لکھتے ہیں جلال الدین رسی نے اس اثر کا ذکر امام ابن جریر امام ابن ابھی حاتم امام حاکم اور ان کی تصحیح کے ساتھ اور امام بہکی کی شعاب ایمان اور کتاب الاسماء صفات کے حوالوں سے کیا ہے آگے علامہ الوسی کا قول نقل کیا کہ میں کہتا ہوں اس اثر کے صحیح ہونے میں کوئی عقلی شرعی معنی نہیں ہے تبیان القرآن جلد بارہ صفہ بانوے علامہ عبدالکھنوی لکھتے ہیں اقول رواط ہو فقاتُ صحیح ہے و صحا صنعت ہُو جم من ارباب تصعیح و صقت علیہ ہے جمن اسباب ترجیح ہے فعدم قبول ہی را غیر نجی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اس راوی اس کے راوی صحیح قول کی بنیاد پر صحیح ہے اس کی صنعت کو ارباب تصین نے صحیح قرار دیا ہے اصحاب اسحاب ترجیح کے جم غفیر نے اس پر سکوت کیا ہے بس اس اثر کو قبول نہ کرنا ناپسندیدہ بات ہے مولانا لکھنوی آگے مستقل کے حاکم سے ایک مختصر روایت نقل کرتے ہیں ابن عباس قالا فی کل اردن نہ وہ ابراہیم حاضر عدیث العالیٰ شرط الباری و مسلم. یعنی ابن عباس سے مروی ہے ہر زمین میں ابراہیم علیہ السلام جیسے افراد ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے زجر و ناصو پانچ المختصر یہ سارا رسالہ دیکھنے کے قابل ہے جو کئی صفات پر مشتمل صفات پر مشتمل ہے اور تقریباً سارا اس کی صنعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لکھا گیا ہے مولانا لکھنوی اس اعتراض کا کہ یہ اثر شاذ ہے یاد رکھنا اب ایک سوال صرف باقی رہ گیا کہ یہ شاز کا امام نے اسے اب مولانا لکھنوی اس اعتراض کو حل کرنے لگا ہے شاز کا جواب یہ دیتے اگر اس دور میں کئی لوگوں نے اس بات سے دھوکہ کھایا ہے لیکن اہل علم کہاں ہاں یہ اعتراض معتبر نہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ ہر شاز و منکر کر مردود نہیں ہوتی بلکہ ان میں مقبول بھی ہوتی ہیں آگے لکھتے ہیں شاز کی دو قسمیں غیر مقبول اور مقبول اگر ہیں شاز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث مردود و روایہ ہو اگر ہیں القصہ کوئی شک نہیں اس اثر کی سند صحیح ہے یہ حسن اگرچہ شاز بھی ہے جو اس میں شک کرے وہ جاہلا جو ان باتوں میں سے جو امہ حضرات نے لکھی ہیں اور مخالف ہیں ان باتوں کا بات سمجھ آئے گی اگر اختیا تاکیب تو نے پہچان لیا اس اثر کے ترخ محفوظ ہیں جر و قدر سے پس ضروری ہے کہ یہ مقبول ہو اور لائق احتجاج ہو مولوی عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ نے پوری ترتیب سے اس روایت کی صحت پہ پورا کلام کر کے اس روایت کو بالکل بےغبار ثابت کر دیا اب بتاؤ اتنے علماء علامہ عینی امام اسکلانی اور ایک حضرت بہکی امام حاکم اور آگے چلو ابن ابھی حاتم ابن جرید جلال الدین سیوتی اور دیکھو تفسیر روح المعانی والا یہ سارے حضرات اس روایت کو نقل کر کے تسیح کر رہے ہیں اگر نقل کرنا اور اس کی تسیح کرنا یہ ختم نگوفت کا انکار ہے تو پھر اس پوری جمعیت کو کافر کہو صرف دیوبند کا کیا قصور ہے بات جیزا غلط ہے تم کہتے ہو اس روایت کو صرف تسیح کے لیے نقل کر دینا یہ ختم نبوت کا انکار ہے اور تصحیح کر دینا یہ انکار ہے ختم نبوت ہے تو پھر یہ اتنے جمع غفیر محدثین کا اور مفسرین کا اس روایت کو نقل کر رہا ہے تو وہ سارے بے ایمان ہے وہ سارے ختم نبوت کے منکر ہیں یا اس ایک الو کے پٹھے کو کہو کہ یہ بے ایمان ہے تاکہ بالکل مسئلہ ہی صاف ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہاں سیوتی بھی بے ایمان تھا انوسی بھی بے ایمان ہے تفسیر ابن جریر وہ بھی بے ایمان ہے صاحب تفسیر ابن جریر ابن ابھی آتم بھی کسی کام کر رہی تھا فنا بھی کسی, اسکلانی بھی کسی کام کر رہی ہے یہ سارے غلط ہیں صرف ایک ولی احمد رضا خان کی سوچ ٹھیک ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ان سب کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے ایسے لو ایک رکھے دیتا ان کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ اس کی طرف پانچ ہی اٹھاؤ دو بس سمجھ آ گیا ایک اعتراض اور کہتے ہیں کہ اس, اس, اس روایت کے مضمون کو ٹھیک سمجھنا اس روا... پہلے تھا اس روایت کی تسیح کرنا انکار ختم نبوت ہے اب ہے کہ اس روایت کے مضمون کو ٹھیک سمجھنا کہ یہ ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ختم نبوت کا منقر ہے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جیسا جیل دیکھ سفد و ستو غلام نصیر الدین سیالوی نے یہ بات نقل کی ہے اور فضل رسول بدا یونی کے رسائل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے چلو ہمیں چھوڑ دو ہماری بات نہ کرو ہم تمہارا ایک بہت بڑا عالم لیا ہیں جس کی کتاب تقدیس الوکیل ہے اور تقدیس الوکیل بہت معتبر کتاب بریلویوں کے ہاں سمجھی جاتی ہے اسی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے وہ سن لو مولانا غلام دستگیر قصوری لکھتی ہے ہر ایک کی خاتمیت اضافی ہے اب دیکھیں سات زمینیں ہیں نا سات زمینوں میں انبیاء کا سلسلہ ہے آدم ہے نوح ہے ابراہیم ہے موسا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد ہر زمین میں ایک ایک محمد آ رہا ہے تو اب کل کتنے محمد ہو گئے سات ہر محمد اپنی اپنی زمین کے اعتبار سے کیا ہے خاتم ہے یہ کہہ رہا ہے ہر ایک نبی کی خاتمیت اضافی ہے یعنی اپنے اپنے زمین کے انبیاء کے اعتبار سے وہ آخری محمد ہے ہماری جو زمین کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے یہ اپنی زمین پہ آنے والے انبیاء کے اعتبار سے آخری ہیں باقی سات زمینوں پہ بھی جو ممدار ہیں وہ اپنی اپنی زمین کے اعتبار سے کیا ہے یعنی ان زمینوں میں جو نبی ہیں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں مبوس ہونے والے انبیاء کے اعتبار سے ہے تبیان القرآن جیل دبارہ صفحہ چورانوے اب بتاؤ اس ادیس کے مضمون کو غلام دستگیر قصوری بھی ٹھیک کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا ہے جی اب بتاؤ مول احمد رضا خان کا تعلق تھا غلام دستگیر قصوری سے اور غلام دستگیر قصوری کی کتابوں پر تقریضے لکھا کرتا تھا سوال یہ پیدا ہوا اگر ہم اس کتاب کے اس حدیث کے مضمون کو ٹھیک سمجھے ہمیں بے ایمان کہتے ہو اور اس بے ایمان نے جو یہ کہہ دی بات کہ جناب جی ہر ایک زمین کے اعتبار سے ان انبیاء کی کیا ہے خاتمیت ہے الگ الگ ہر کوئی اپنی اپنی زمین کا خاتم ہے تو آپ بتاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کا منکر یہ غلام تصویر کسوری کیوں نہیں بات سمجھ آئی آپ کو کوئی نہیں آئی آپ سو رہے ہیں میرا خیال ہے دعوت میں آلو زیادہ کھایا آپ نے اس لیے آپ کو نیند آ رہی آلو تو نہیں کھایا کوئی نہیں کھائی دعوت ابھی کھائیے ابھی تک ہے ابھی, ابھی کھائیے بات سمجھا رہی ہے خاتمیت اضاف ایک ہے خاتمیت حقیقی وہ کیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمینوں کے اعتبار سے خاتم ہو خاتمیت اضافی کی کیا ہے ہر کوئی اپنی اپنی زمین کے اعتبار سے کیا ہے خاتم ہے تو غلام دستگیر قصوری کہتا ہے کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے ہر نبیین کے اندر جو محمد ہے وہ اپنی اپنی زمین کے اعتبار سے ختم ہے لہذا اب جبڑا اب جھگڑا ختم ہو گیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کو کوئی فرق نہیں آتا اب مجھے بتاؤ یہ بات غلام دسویر کسوری نے جو لکھی ہے وہ بھی اس حدیث کو ٹھیک بھی مان رہا ہے اور اس حدیث کو اس کے مضمون کو بھی ٹھیک مان کے تشریح کر رہا ہے اب بتاؤ مولوی غلام کسوری کے متعلق کیا حکم ہے ایک بات دوسری بات دوسری جگہ اس نے لکھا ہے ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کے مومتن بذات ہونے کے اس جہان دنیا میں قائل ہیں کہ حضور کی مثل اس دنیا میں نہیں ہو سکتی پس اگر کوئی اور جہان ہو اس میں سوائے اس دنیا کے اور انبیاء مبوس ہوں یعنی اور زمینی اوا امبیاں ہیں تو ہر ایک ان کا خاتم ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نبی اور خاتم ہونے میں ہو تو اس کے ممتنے ہونے پر ہم حکم نہیں کرتے کوئی بات آ جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے کہتا ہے کہ اگر یوں ہو اس زمین میں تو کوئی نبی نہ آئے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی مثل کوئی نہ ہو محمد کوئی نہ ہو لیکن اور کسی زمین اور جہان میں انبیاء آتے ہیں اور کوئی محمد آتا ہے جو ان کے لیے خاتم بنتا ہے اس سے ہمیں اعتراض اب بتاؤ یہ بھی اس روایت کے اثر کو ٹھیک مان رہا ہے اب غلام دستگیر قصوری کے ایمان کے متعلق کیا خیال ہے کتاب کا نام ہے تقدیس الوکیل صفحہ ایک سو چونتیس دفعہ 134 سو چونتیس تقدیس الوکیل قدسقیسن پوری نام پورا نام ہے تقدیس الوکیل ان توہین الرشید والخلیل خدا کو بچانا رشید اور خلیل کی توہین سے ایک کتاب کا نام ہے مولانا عبداللہی لکھنوی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں ان کی بھی سوالوں وہ کہتے ہیں جس طرح ایک خاتم الرسول اس طبقہ میں ہے اسی طرح ایک ایک خاتم ہر طبقہ میں ہے اب بتاؤ اس نے بھی اس روایت کے مضمون کو ٹھیک مانا یا نہیں مانا اب جو فتوہ ہم پہ لگا رہے ہو جررت اور غیرت کرو وہی مولانا عبداللہی لکھنوی پہ لگاؤ میں تمہارا مو دیکھوں مولانا عبداللہی لکھنوی کو کافر کہو لیکن اس کو کافر نہیں کہتے بریلویوں کی ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے تحقیقات کے جواب میں آئی ہے تحقیقات ایک بریلویوں کی کتاب ہے اشرف سیالوی نے لکھی ہے اس کے جواب میں ایک کتاب آئی ہے اس پہ مولوی عبد المجید خان سعیدی نے اس کا جواب لکھا ہے کچھ تو اس کا نام ہے میرے ذہن سے اترا بیٹھا ہے اس کے صفحہ 124 سو پہ اس نے یہ بات نقل کی ہے کہ مولانا عبدالحی الہی لکھنوی راماء اللہ ہمارے بزرگ ہیں آل و سنت کے بزرگ ہیں دیوبندی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنے چونکہ ان کی کتابیں زیادہ ہیں نہیں نہیں وہ ہمارے سنی بزرگ ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے کچھ تو نام ہے اس کتاب کا بڑی مشہور کتاب ہے چلو نہیں یار لگانا ہے؟ تو اس طرح اس پہ تقریباً گیارہ سوال لکھ کر گیارہ اعتراض ان کے کوشش کی گئی ہے کہ بریلوی علماء کوئی پھنسا ہو آگے جیسے آپ نے جواب ملازہ فرمایا یہ تحقیق نقل ان کتابوں سے بھی ہو سکتی تھی کتاب الاسماء والصفات انوسی روح جلال الدین سیوتی کی در منصور وغیرہ وغیرہ لیکن نہیں بریلویوں سے وہ تصریح نقل کی ہے تاکہ بریلوی پھنسے آگے خیر اس طرح اور بہت سارے اعتراضات اور ان کے وافی شافی کافی جواب ہیں اب آگے اور میں آپ کو تم کی طرف لے چلتا ہوں اس عبارت سے پہلے تھوڑی تم سنیں مضمون کوئی روایت کے ذہن میں آیا کہ ہے کیا مضمون, کیا مضمون ہے کیوں آپ کو کیا سمجھ آیا چرا ہے کہ کوئی روشنی چاند ہے, है؟ है؟ ہے نا؟ مضمون یہ تھا جیسے ایک زمین ہے اسی طرح پوری سات زمین ہے ہر زمین میں وہاں مخلوقات ہیں انسان بھی ہیں اللہ نے ہر زمین میں انبیاء کا سلسلہ بھی چالو فرمایا جیسے اس زمین میں ایک آدم اترے باقی سات زمینیں جو چھ زمینیں اور تھیں ان میں بھی ایک ایک آدم اترا اس کی اس کی جناب اولاد ہوئی پھر جناب سلسلہ چلتا چلتا انبیاء ادھر بھی آتے رہے اور ان کا سلسلہ نوفت بھی جا کے محمد پہ ختم ہوا اور اس زمین کا سلسلہ چلتے چلتے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دیکھو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پہ کئی منکر ہو گئے کئی موافق ہو گئے یہ جب روایت مولانا احسن نوتوی نے بیان کی نا مولوی احمد رضا خان کا باپ جو تھا وہ مخالف ہو گیا کہتا تھا کہ اس سے ختم نبوت پر زد پڑتی ہے ختم نبوت پر زد پڑتی ہے اس لیے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے مولانا احسن ننوتوی رحمۃ اللہ, اللہ نے یہ حدیث لکھ کر مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ کو بھیجی حضرت اس حدیث کی تشریح کریں حضرت نے پھر ایک کتاب لکھی الناس من انکار اثر ابن عباس یہ کتاب کا نام لکھا لوگوں کو ڈرانا اس روایت کے انکار سے کہ اس کا انکار نہ کرو یہ روایت ٹھیک ہے اس کا ہو سکتا ہے لوگ انکار کرنے لگ جائیں تو انکار نہ کرو اب دیکھو رضا خانی منکر عدیز خود ہے اور اعتراض ہم پہ کرتا ہے ہماری مظلومیت کی بھی آپ داد دیں حدیث کا منکر خود ہے ایک حدیث ٹھیک ہے صاف ہے اس کا معنی مفہوم بھی ٹھیک ہے حدیث کا انکار کر کے خود منکر حدیث بنتا ہے لیکن اتنا پہ جڑتا کہ یہ باپ بھی ہے حضرت ننوتمی رحمۃ اللہ رح کی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ اس کتاب کو پڑھے مزہ کرتی ہے میں اس کی مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کمرے میں دس آدمی کچھے داخل ہوئے اب آپ کس کو افضل کہیں گے جو پہلے آیا اس کو جو آخر میں آیا اسے اس بنیاد پر کے چند آدمی کمرے میں داخل ہوئے ایک پہلے گیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نواں دسواں آپ کیا کہیں گے یہ پہلا جو آیا یہی افضل ہے افضلیت افسلیت کیا کرے تھا بیٹھا توجہ کر بھائی یار توجہ میرے دیر آپ اب دس آدمی کمرے میں آئے محض اس بنیاد پر کہ یہ پہلے اندر آیا ہے اس کو افضل قرار دیا جائے یا یہ آخر میں آیا ہے اس کو افضل قرار دیا جائے یہ بات افضلیت کی ہو سکتی ہے محض اس وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلے آیا ہے آپ کہہ سکتے ہو کیوں جی اس پہ میں دو مثالیں حل کرتا ہوں وقت کا سلسلہ پہلا نبی جو دنیا میں تشریف لایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے حضرت نو سلسلہ چلتا چلتا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سارے انبیاء میں افضل حضرت آدم علیہ السلام ہے ہاں؟ کہہ سکتا ہے اچھا اس سے معلوم ہوا کہ محض اس وجہ سے کسی کو کسی کو افضل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چونکہ پہلے آیا ہے لہذا ساری سے افضل <متحد> اور آخر میں آنا محض اس وجہ سے کسی کو افضل بھی نہیں قرار دیا جا سکتا سیدنا اری مرتضہ خلیفہ آخر میں آیا نہیں افضل کون ہے تو ہوا کہ محض آخر میں آنا یہ بھی افضلیت کی دلیل نہیں اور محض پہلے آنا یہ بھی افضلیت کی دلیل ہے اٹھائیس کا اور لکھ دیتا یہ صفہ تین کا ٹکڑا ہے یہ صفہ چودہ کا ہے اور یہ صفہ لیکن نہیں دجال نے دجل دکھایا کذاب نے خیانت کیسے کی یہ خائن نے کیسے امت کو دھوکھا دیا خدا نے خدا کیسے دیا اب دیکھنا اس نے صفہ چودہ کی عبارت جو درمیان میں تھی اسے اٹھا کے شروع میں رکھ دیا جو صفہ اٹھائیس کی عبارت آخر میں تھی اسے اٹھا کے درمیان میں رکھ دیا اور صفہ تین کی عبارت جو شروع میں تھی اس کو اٹھا کے آخر میں رکھ دیا اور ایسے جوڑ دیا جی میں جوڑے بالکل پتہ ہی نہیں لگتا بھائی کو فرق کھلوتا ہے مسلسل عبارت بنا دی اب آپ مجھے بتاؤ ایسا معنی تیار کرنے والا تو بر... افاظ البریلوی خود ہے اس میں مولانا نلوتوی کا کیا قصور ہے ختمہ لگتا تو اسی بے ایمان پہ لگتا کہ اس نے ایسی غلط عبارت کیوں تیار کی ہے لوگ اسی کو ڈانٹتے کہ تو نے یہ ایسا ظلم کیوں کیا ہے تو نے ایسا دجل کیوں کیا ہے اب دیکھو افسوس یہ ہے کہ یہ رضا خانی بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے بھاگتی ہیں تم بے ایمان ہو تم یہ تم ہو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اچھا ایک عوامی آپ کو جواب دو اس کا جواب سے نہیں سکتا وہ کہتے ہیں تم نے لکھا اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا یہ گو علمی جواب نہیں ہے لیکن میں عوامی جواب ہونے کی وجہ سے اور چونکہ اہل علم کے سامنے یہ آپ کا جواب نہیں چلنا اور یہ دف الوقتی وقتی کہیے کہ فوری طور پر عوام پہ آپ غالبے جب آپ ٹھیک بھی نہیں ہے یہ بھی ہاں پھر یہ کہنا انہوں نے بتایا تھا یار ٹھیک ہونا نہیں ٹھیک بھی نہیں ہے لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہیں کہیں کھوٹا پیسہ بھی چل جاتا ہے عوام کہتی ہے دیکھو یار حضور اب ختم الوت مرتبی زمانی یہ عوام سمجھتی ہے اب عوام کہتے ختم حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں کیا کوئی فرق نہیں آتا اس نے کیا یا نہیں بولو ختم اس نے دعوی کیا ہے نبوت کا یا نہیں کیا اب بتاؤ اس کے دعویٰ کی وجہ سے حضور کی ختم نبوت میں فرق پڑ گیا کیا ہم کہیں کہ ہمارے نبی کی خاتمیت باقی نہیں رہی ہے باقی رہی ہے یا نہیں رہی اور ایسا ظالم ایک نہیں کئی آئے لیکن ہمارے نبی پاک کی ختم نبوت میں فرق نہیں آیا اب عوام کو حضرت ننوتوی کی بات سمجھ آ جائے وہ کہیں گے وہ تو جھوٹا نبی ہے اچھا کوئی سچا نبی آئے پھر حضرت عیسی علیہ السلام سچے نبی ہے یا نہیں جب آئیں گے ختم نبوت میں, میں یہ آیا تب بھی کوئی فرق نہیں وہ اس نے دعوی کیا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں عوام کہا بات صحیح آپ درست ہے نہ اہل علم کا یہ مرغوب اور محبوب ہے محمود ہے لیکن کبھی کبھی عوام میں دف الوقتی کے لیے یہ جواب چل بھی جاتا ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹے پیسے سے بھی کام لینا پڑ جاتا ہے اور چلانا بھی پڑ جاتا ہے تو بندہ وہاں چلا کے ان لوگوں کو وہی چپ کرا سکتا ہے بات سمجھ رہی ہے مرزا کا دیانی نے دعوی نبوت کیا اب دنیا میں کسی کو اٹھاؤ اور وہ کہہ دے کہ اس ظالم اور بے ایمان کے اور لین کافر کے دعوے کی وجہ سے حضور کی ختم نبوبت میں فرق آ گیا ہے کوئی کہے گا کوئی مسلمان مانتا کہ ہمارے نبی کی اب ختم نبوت باقی نہیں رہی نہیں نہیں وہ کہ ظالم کی وجہ سے کیا فرق پڑ سکتا ہے بس کوئی کہی ہے تو جھوٹے نبی کی بات ہے جھوٹا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ جھوٹ پہ کیا ہے چلو جو سچا نبی آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی آمد سے کیا ختم نبوت میں فرق پڑے گا پھر بھی فرق نہیں پڑے گا پھر مولانا اعتراض کیا ہے صحیح یا بات کی نہیں آئی بات زیر میں آ گئی ہے بس جہاں جہاں علمی بات چلے علماء کو علمی سمجھائیں اور جہاں جہاں مسئلہ عوام کے ذہن سے اوپر کا ہو وہاں عوامی بات سمجھا دے اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح صحیح سمجھ کے پھر امت کو صحیح صحیح سمجھانے کی تفیق عائت فرمائے واہ قون کو لہٰذا